لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وجل فرجہم اجمعین والانادہم اجمعین فرض کریں ہم نے اپنی زندگی بھر کی کمائی سے ایک شاندار عمارت بنائی ہے اس کی ظاہری چمک دمک بالکل لاجواب ہے لیکن اگر کوئی شخص آ کر اس عمارت کے کسی ایک ستون کو محض ہاتھ لگائے یا اسے ٹھونک بجا کر چیک کرنے کی کوشش کرے اور عمارت کا مالک خوف سے کانپنے لگے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ مالک کو خود معلوم ہے کہ عمارت کی بنیادیں کھوکھلی ہیں اور وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہیں بالکل اور آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہم دراصل اسی رویے کی گہرائی میں جا رہے ہیں ہم سید جہانزیب زیب آبدی کی کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کے ایک انتہائی اہم مضمون سوال شعور اور خوف کی سیاست کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمارے معاشرے ہمارے سیاسی نظام اور یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں ایک سادہ سا سوال اتنی دہشت کیوں پھیلا دیتا ہے دی. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ حق اور باطل کی جو کشمکش ہمیں بظاہر نظریات کی جنگ لگتی ہے نا <تصفح> وہ اصل میں نظریات کی نہیں بلکہ شعور اور خوف کی کشمکش ہے اور مجھے لگتا ہے یہ عمارت اور ستون والی جو تشبیح ہے نا یہ ہمیں سیدھا اس نفسیات کے اندر لے جاتی ہے جو اس سارے رویے کی جڑ ہے جی بالکل لے جاتی ہے اور دیکھیں جب ہم اس مضمون کو پڑھتے ہیں تو مصنف کا کمال یہ نظر آتا ہے کہ وہ صرف سطح پر ہونے والے واقعات پر بات نہیں کرتے یعنی وہ یہ نہیں بتاتے کہ محض معاشرے میں کیا ہو رہا ہے بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے بالکل جو افکار یا جو نظریات اندر سے مضبوط ہوتے ہیں جن کی بنیاد سچائی پر ہوتی ہے وہ سوال سے نہیں ڈرتے وہ تو سوال کا خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلم ہوتا ہے کہ سوال ان کی سچائی کو مزید نکھارے گا یعنی وہ دفاعی نہیں ہوتے بالکل نہیں ہوتے लेकिन जो निज़ाम महज जबर पर या समाजी दबाव पर कायम किए गए हों उनके लिए एक सादा सा क्यों भी मौत का पैगाम होता है उन्हें डर ये नहीं होता कि सवाल का जवाब क्या है उन्हें डर ये होता है कि सवाल करने से जो सोचने का अमल शुरू होगा वो उनकी बनाई हुई मसनू इमारत को ढा देगा चले इस बात की तह जरा मजीद खोलते हैं यानी मसला महज मांगने का नहीं है جب ایک طالب علم ایک عام شہری یا گھر کا کوئی فرد کسی قائم شدہ اصول پر سوال اٹھاتا ہے تو اصل میں اس کے پیچھے کیا میکنزم کام کر رہا ہوتا ہے مصنف نے ایک بہت گہری بات کی ہے کہ اصل کشمکش سوال کی نہیں بلکہ تحفظ اقتدار کی ہے میں اس کو تھوڑا مزید سمجھنا چاہوں گی کیا واقعی سوال کرنے سے اقتدار یا طاقت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے بالکل ہو جاتا ہے دیکھیں طاقت یا اقتدار چاہے وہ کسی ملک کے حکمران کا ہو کسی سماجی گروہ کے سربراہ کا ہو یا گھر کے کسی بڑے کا ہی کیوں نہ ہو اس کا انحصار اکثر لوگوں کی اندھی اطاعت پر ہوتا ہے اندھی اتات جی جب تک لوگ بغیر سوچے سمجھے احکامات مانتے رہتے ہیں نا نظام بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہتا ہے لیکن جیسے ہی کوئی شخص سوال پوچھتا ہے وہ دراصل معلومات نہیں مانگ رہا ہوتا وہ اس اندھی اطاعت کے دائرے سے باہر قدم رکھ رہا ہوتا ہے یعنی وہ بغاوت نہیں کر رہا بس دائرے سے نکل رہا ہے بالکل وہ ماننے والے سے نکل کر ایک سوچنے والا یعنی ایک باشعور انسان بن رہا ہوتا ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ ایک باشعور انسان کو کنٹرول کرنا اسے ہانکنا یا اسے ڈرا کر رکھنا ممکن نہیں رہتا مصنف دراصل یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سوال انسان کو شعور دیتا ہے اور شعور طاقت کے ان مراکز کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے جو محض خوف کی بنیاد پر کھڑے ہیں سو मैं यहाँ थोड़ा सा लुतर एक उलझन का जिक्र करना चाहूंगी। मुसनफ़ की ये बात अपनी जगह बहुत पुरकशिश लगती है कि सवाल उठाना शौर की अलामत है और जाहिर सेहतमंद माशरे की निशानी है लेकिन अगर हम अमली जिंदगी को देखें अगर आज की नौजवान नस्ल ہر قائم شدہ چیز ہر روایت ہر سماجی اصول پر بلا سوچے سمجھے سوال اٹھانا شروع کر دے اور ام, ہر چیز کو مسترد کرنے لگے تو کیا اس سے معاشرے میں صرف بغاوت اور افرت تفریح نہیں پھیلے گی یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے میرا مطلب ہے ایک عام انسان کی پہلی جبلت تو غصہ ہی ہوتی ہے نا جب اس کی دہائیوں پرانی روایت کو للکارا جائے ہم ایک تقریبی بغاوت اور ایک مثبت سوال میں آخر فرق کیسے کریں گے یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے نا یہ بذات خود اس مضمون کا ایک بہت کلیدی حصہ ہے مصنف نے سوال کی کسی مادر پدر آزادی کی وکالت نہیں کی ہے اور نہ ہی انہوں نے روایت کو مکمل طور پر رد کیا ہے اچھا تو پھر توازن کہاں ہے توازن اس بات میں ہے کہ ہر روایت باطل نہیں ہوتی اور ہر سوال حق کی تلاش کے لیے نہیں ہوتا انسانی تہذیب کا جو پہیا چلتا آ رہا ہے وہ صرف بغاوتوں سے نہیں چلتا بلکہ اس میں پچھلی نسلوں کا اجتماعی تجربہ اور ان کی حکمت بھی شامل ہوتی ہے हم, یعنی روایات میں حکمت بھی چھپی ہوتی ہے بالکل مصنف نے یہ واضح کیا ہے کہ اصل بحث سوال بمقابلہ روایت کی نہیں ہے بلکہ شعور بمقابلہ جمود کی ہے شعور بمقابلہ جمود اس کو تھوڑا مزید آسان الفاظ میں کیسے بیان کریں گے اسے آم, یوں سمجھیں کہ اگر آپ کسی روایت کو محض اس لیے مان رہے ہیں کہ آپ کے باپ دادا اسے مانتے تھے اور اس کے پیچھے موجود حکمت یا اخلاقی جواز سے آپ بالکل کٹ چکے ہیں تو وہ روایت اب محض ایک بت بن چکی ہے اور اس جمود کو توڑنے کے لیے سوال کرنا بہت ضروری ہے صحیح اور دوسری طرف بلکہ وہ محض اپنی انا کی تسکین خود نمائی یا بس بغاوت کے شوق میں ہر چیز کو رد کر رہا ہے تو یہ فکری بلوغت نہیں ہے یہ تو صرف انتشار پھیلانے والی بات ہو گئی بالکل یہ معاشرے کو ایک فکری انتشار کی طرف لے جاتا ہے فلسفے میں اس کیفیت کو نہلزم کہا جاتا ہے یعنی ایک ایسی کیفیت جہاں انسان ہر اخلاقی قدر اور سچائی کا انکار کر دیتا ہے اور اس کے پاس تعمیر کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا हم, یعنی آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی شرط ہے جی مصنف نے آزادی کے ساتھ اخلاقی شعور کی شرط کو لازم قرار دیا ہے سوال تخلیقی ہونا چاہیے تخریبی نہیں اس کا مقصد حق تک پہنچنا ہونا چاہیے محض عمارت کو گرانا نہیں یہاں آ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. کیونکہ, ام, جب ہم حق کی تلاش اخلاقیات اور اقدار کی بات کرتے ہیں تو لا محلہ انسانیت کے سب سے بڑے اخلاقی اور فکری نظام یعنی مذہب کا ذکر آتا ہی ہے بالکل مذہب کا کردار تو سب سے اہم ہے جی اور یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ مذہب اس پوری بحث کو اس سوال اور شور کی کشمکش کو کس نظر سے دیکھتا ہے مصنف نے لکھا ہے کہ ایک سچا اور زندہ مذہبی تصور کبھی سوال سے خوفزدہ نہیں ہوتا یہ بات مجھے بہت متوجہ کرتی ہے اور یہ بہت گہری بات بھی ہے بالکل اگر ہم قرآن مجید کے اسلوب پر ہی غور کر لینا تو وہ خود سراپا تفکری ہے قرآن تو بار بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ افلا تتفکرون یعنی کیا تم غور نہیں کرتے افلا یا تدبرون کیا تم تدبر نہیں کرتے بے شک یہ کتنی حیرت انگیز اور کسی حد تک متضاد بات ہے کہ جس کتاب کی بنیادی غور و فکر اور عقل کے استعمال کی دعوت پر کھڑی ہے آج اسی کے ماننے والے بعض اوقات معاشرے میں سوال کرنے کو سیدھا کفر گستاخی یا گمراہی سے جوڑ دیتے ہیں یہ تضاد کیوں پیدا ہوتا ہے یہ تضاد دراصل تاریخ کا ایک بہت بڑا المیا ہے دیکھے اگر ہم قرآن کی بنیادی پیغام کو دیکھیں تو وہی کا مقصد مردہ ذہنوں کو زندہ کرنا تھا وہی انسان کے فکری ارتقاء کو روکنے یا اسے ذہنی جمود کا شکار کرنے کے لیے نہیں آئی تھی یعنی وہ سوچنے کی دعوت دینے آئی تھی بالکل آپ تاریخ کے کسی بھی بڑے مذہبی مسلخ یا امبیا کی زندگی کو دیکھ لیں انہوں نے اپنے وقت کے معاشرے میں آ کر کیا کیا انہوں نے اس وقت کے طاقتور ترین فرسودہ نظاموں معاشی استحصال اور اندھی بت پرستی پر سوال ہی تو اٹھایا تھا وہ تو اپنے وقت کے سب سے بڑے سوال کرنے والے تھے صحیح انہوں نے روایت کے اندر موجود اس مردہ اور ظالمانہ روح کو چیلنج کیا تھا جی تو پھر آج مذہب کے نام پر سوال سے ڈرایا کیوں جاتا ہے یہ وہ سوال ہے جو آپ نے پوچھا وہ کون سا موڑ ہے جہاں جستجو اور تفکر کی جگہ اس خوف اور پابندی نے لے لی ہاں یہ موڑ کب آتا ہے مذہب ایک رسم کیسے بن جاتا ہے یہ موڑ تب آتا ہے جب دین حقیقت کی تلاش اور روحانی سفر کے بجائے محض ایک رسمی تکرار بن جاتا ہے جب مذہب کو اخلاقی شعور کے بجائے امہ سماجی کنٹرول سیاسی طاقت یا محض ایک شناختی تعصب کے طور پر استعمال کیا جانے لگے یعنی اپنے گروہ کو دوسروں سے الگ دکھانے کے لیے بالکل ایسی صورتحال میں مذہب کی اصل روح تو غائب ہو جاتی ہے اور صرف ایک کھوکھلا خول باقی رہ جاتا ہے اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی کھوکھلی عمارتیں ہمیشہ سوال سے ڈرتی ہیں جب کچھ لوگ مذہب کو اپنی طاقت کے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا تو ایک آزاد ذہن اور سوچنے والا انسان ان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے हم, تو پھر وہ اس خطرے کو دباتے ہیں جی اس لیے وہ سوال کو گستاخی یا کفر کا رنگ دے کر دبا دیتے ہیں تاکہ ان کی اپنی فکری کمزوری اور طاقت پر ان کی گرفت بے نقاب نہ ہو یہ بات بہت گہری ہے کہ مذہب کا لبادہ کوڑ کر دراصل اقتدار کو بچایا جا رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہم مذہب سے ہٹ کر اپنی روزمرہ کی سماجی زندگی اور عام سیاسی نظاموں کی طرف آئیں تو یہ دفاعی نفسیات وہاں بھی پوری طرح کام کرتی نظر آتی ہے مصنف نے اس کا احاطہ بھی کیا ہے شاید جی بالکل کیا ہے سیاسی میدان میں کون دیکھتے ہی ہیں کہ جو نظام لوگوں کے شعوری انتخاب اور مکالمے پر کھڑے ہوتے ہیں ان میں تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے لیکن جو نظام جھوٹے پروپیگینڈے یا شخصیت پرستی پر تعمیر کیے گئے ہوں وہ آزاد صحافت یا آزاد سوچ سے کانپتے ہیں بالکل کاپتے ہیں مجھے سماجی سطح کی مثال ذرا زیادہ دلچسپ لگتی ہے فرض کریں گھر میں کوئی خاندانی رسم ہو رہی ہے ایک نوجوان بچہ کھڑا ہوتا ہے اور انتہائی معصومیت سے پوچھ لیتا ہے کہ ہم یہ مخصوص رسم کیوں ادا کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ فوراً گھر کے بڑے دفاعی ہو جاتے ہیں بعض اوقات بھی کر جاتے ہیں ہر ہاں یہ تو ہمارے ہاں بہت عام ہے جی اور مصنف کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ رسم لازمی طور پر کوئی بری یا غلط چیز ہے بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ خود اس کی منطق سے ناواقف ہوتے ہیں جی اور اس کی نفسیاتی وجہ بہت واضح ہے جب معاشرے کے افراد کسی رسم رواج یا نظریے کو محض اس لیے اپنائے ہوئے ہیں کہ وہ انہیں وراثت میں ملا ہے تو ان کا اس پر یقین شعوری نہیں ہوتا اسے ہم وراثتی عقائد کہتے ہیں وراثتی عقائد یعنی اندھی تقلید بالکل انہوں نے کبھی خود اس بات پر غور نہیں کیا ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اب جب کوئی بچہ یا نوجوان ان سے پوچھتا ہے کہ کیوں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا یہ صورتحال ان کے اندر ایک زبردست ذہنی اور فکری کشمکش پیدا کرتی ہے ایک طرح کا ڈیفینس میکینزم جی نفسیات میں اسے ہم ایک طرح کا دفاعی میکینزم ہی کہہ سکتے ہیں جب انسان فکری طور پر خود کو کمزور پاتا ہے اور لاجواب ہو جاتا ہے تو وہ منطق کا سہارا لینے کے بجائے غصے اور سماجی دباؤ کا راستہ اپناتا ہے وہ غصہ دراصل اس سوال کرنے والے پر نہیں ہوتا وہ اپنے اندر کی لا علمی کے بے نقاب ہونے کی خفت ہوتی ہے یعنی وہ سوال کرنے والے کی آواز کو دبا کر دراصل اپنے اندر کے اس خوف کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو اس سوال نے ان کے اندر پیدا کر دیا ہوتا ہے بالکل درست کہا آپ نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رویے جو روایتیں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ غصے اور جبر کے ساتھ مسلط کی جاتی ہیں ان کی فکری بنیادیں سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہیں سو فیصد ایک شعوری یقین کبھی غصہ نہیں کرتا ہوں شعوری یقین غصہ نہیں کرتا کتنی زبردست بات ہے دیکھنا اگر آپ کو واقعی معلوم ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک مضبوط دلیل موجود ہے تو آپ سوال کرنے والے کو مسکرا کر بٹھائیں گے اور اسے پیار سے سمجھائیں گے شعوری یقین معاشرے کو وہ پختگی اور مضبوطی عطا کرتا ہے جہاں سوال دشمن نہیں لگتا بلکہ ایک موقع لگتا ہے کہ آپ اپنی حکمت کو اگلی نسل تک منتقل کر سکے جی اور جب غصہ آئے تو سمجھ جائیں کہ دلیل ختم ہو چکی ہے بالکل تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے فرض کر لیتے ہیں کہ ایک معاشرہ ہے یا کوئی سیاسی نظام ہے جس نے پوری طاقت لگا کر جبر خوف اور غصے کے ذریعے سوالوں کو دبا دیا ہے لوگ ظاہری طور پر خاموش ہو گئے ہیں اور سر تسلیم خم کر لیا ہے لیکن م, کیا کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے سید جہان زیب آبدی کا مضمون اس اندرونی اور غیر مری کشمکش پر بھی بہت گہری روشنی ڈالتا ہے جی اور یہ مضمون کا بہت خوبصورت حصہ ہے بالکل مصنف بتاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک قدرتی اخلاقی اور وجودی شعور پہلے سے موجود ہے قرآن اصطلاح میں اسے نفس لواما یا انسان کی فطرت کہا جاتا ہے جب کوئی بیرونی فکر کوئی قانون جبر یا رسم اس اندرونی فطرت اور عدل کے اصولوں کے خلاف ہوتی ہے تو انسان کے اندر لا طور پر ایک بے چینی ایک استراب پیدا ہو جاتا ہے یعنی انسان اندر سے بے چین رہتا ہے جی اور مجھے اس پر ایک مثال یاد آ رہی ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے اگر انسانی جسم میں کسی دوسرے شخص کا کوئی عزو یا ٹرانسپلانٹ لگا دیا جائے اور وہ عزو اس جسم کی ساخت سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو جسم کا جو مدافعتی نظام ہوتا ہے نا امیون سسٹم وہ فوراً اس کو ایک بیرونی حملہ آور سمجھ کر مسترد کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے ارے واہ یہ بہت زبردست تشبی ہے بھلے ہی ڈاکٹرز کتنی ہی دوائیاں دے کر اسے دبانے کی کوشش کریں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی روح اور عقل بھی کسی غیر فطری اور جابرانہ نظریے کو کبھی دل سے قبول نہیں کر سکتی بالکل کہہ سکتے ہیں یہاں آپ نے مدافعتی نظام کی جو مثال دی ہے نا یہ انسانی فطرت اور جبر کے ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے نہایت شاندار ہے بالکل اسی طرح جیسے جسم ایک غیر فطری چیز کو مسترد کرتا ہے انسان کا نفس لوامہ اور اس کی اندرونی اخلاقی حص جبر جھوٹ اور غیر منطقی تسلط کو کبھی ہضم نہیں کر پاتی یعنی وہ اندر سے لڑ رہی ہوتی ہے جی بیرونی خاموشی کا مطلب ہرگز اندرونی رضامندی نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ لوگ خوف کی وجہ سے زبان پر کچھ نہ لائیں لیکن ان کے اندر ایک مزاحمت مسلسل پل رہی ہوتی ہے اور یہی اس مضمون کا سب سے زیادہ پرامید اور طاقتور پہلو ہے پر امید پہلو وہ کیسے وہ ایسے کہ مصنف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حق کو بیرونی سہاروں یا اندھی طاقت کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی جو افکار جو نظام عدل اور انسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہوتے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی جڑیں فطرت میں ہوتی بالکل ان کی سچائی کی گواہی باہر سے نہیں بلکہ خود انسان کے وجود کے اندر سے اس کی فطرت سے آ رہی ہوتی ہے یعنی سچ کو بچانے کے لیے سوال پر پابندی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل نہیں سچ تو سوال تنقید اور منطقی مکالمے کی بھٹی سے گزر کر مزید نکھرتا ہے جتنا زیادہ آپ سچ کو چیلنج کریں گے اس کی دلیل اتنی ہی واضح اور مضبوط ہو کر سامنے آئے گی یہ تو کندن بننے والی بات ہو گئی جی بالکل حق جتنا شوری مکالمے کے امسط گزرے گا اس کی جڑیں اتنی ہی گہری ہوں گی اس کے برعکس جو افکار مصنوعی ہوتے ہیں جو صرف خوف یا عارضی مفادات کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر چاہے جتنے ہی طاقت یا ناقابل تسخیر نظر آئیں ان کا فطرت سے ٹکراؤ جاری رہتا ہے اور وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹنے لگتے ہیں جی ان کا مقدر بکھرنا ہی ہوتا ہے اس تفصیلی اور گہرے فکری سفر کے بعد اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک صحت مند معاشرے یا ایک زندہ نظریے کی پہچان یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں قبرستان جیسی خاموشی ہو اور کوئی نیا سوال نہ اٹھتا ہو بالکل نہیں بلکہ ایک باطنی اور فکری طور پر مضبوط معاشرے کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ سوالوں کا مسکرا کر استقبال کرتا ہے جی اور میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ سید جہانزیب آبدی کے اس شاندار مضمون کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ ہماری بقا جمود میں نہیں شور میں ہے ایک صحت مند معاشرے کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہاں کی نئی نسل کو تخلیقی منطقی اور مثبت سوالات اٹھانے کی مکمل آزادی ہو یعنی انہیں سوچنے دیا جائے بالکل وہاں سوال کو بغاوت یا گستاخی کا لیبل لگا کر خاموش نہ کیا جائے بلکہ اس کا جواب دلیل حکمت اور وسعت قلبی سے دیا جائے جب کوئی معاشرہ شعوری مکالمے کی اس بالغ منزل پر پہنچ جاتا ہے نا تو پھر خوف کی سیاست ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیتی ہے اور شعور اور دلیل کی حکمرانی قائم ہوتی ہے کیا بات ہے یہ پورا تجزیہ واقعی ذہن کے کئی بند دریچے کھولنے کا باعث بنا ہے ہم اکثر روزمرہ کی زندگی میں چیزوں کو اتنی گہرائی میں جا کر نہیں سوچتے کہ آخر ہم سوال کرنے سے یا سوال سنے جانے سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ جی یہ اپنے اندر جھانکنے کا ایک موقع ہے بالکل تو اس شاندار اور بصیرت افروز گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی آج کی اس تفصیلی گفتگو کی روشنی میں ذرا آج رات تنہائی میں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے خاندانی رواجوں میں یا خود ہمارے ذاتی عقائد میں کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں جسے ہم نے محض اس لیے سختی سے پکڑا ہوا ہے کیونکہ ہم نے آج تک اس پر ایک سادہ سا سوال کہ یہ کیوں ہے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کی हم, یہ بہت گہرا سوال ہے جی کیا ہمارا وہ یقین جس پر ہم اتنا فخر کرتے ہیں واقعی ہمارے شعور اور تحقیق کا نتیجہ ہے یہ یہ محض ایک ایسا چھپا ہوا خوف اور سماجی عادت ہے جس نے عقیدے کا خوبصورت لبادہ اوڑھ رکھا ہے اگر ہم نے آج اپنے اندر کی اس کھوکھلی عمارت کو پہچان لیا تو شاید ہم بھی خوف کی سیاست سے نکل کر ایک حقیقی شعور کے سفر کا آغاز کر سکیں اس پر ضرور غور کیجیے گا